مسجد کے لیے زکات کی رقم ہیلا کر کے استعمال کرنا کیسا ہے ہماری یہاں دارول امجدیا سے مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ یہی فتوا دیتے تھے کہ یہ ناجائز اس لیے کہ ہر جگہ ہیلا جانا مسجد میں لوگ اپنے طیب اور طاہر مال سے اس کی مدد کرتے ہیں اور کوئی مسجد بھی آپ ایسی نہیں ہوگی جو آپ دیکھیں گے کہ سب نہ بنی ہو بتدری وہ بن جاتی ہے اس کو اتنا آپ لائیے آپ زکات دے دیں ہیلا کر کے مسجد میں لگا دیں مفتی محمد وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی کا فتوا اس کے خلاف تھا عالم گیری میں یا شامی میں یا ہمارے فتاوی کی کتابیں میں جہاں مسئلہ یہ ہے کہ زکات کو ہیلا کر کے لگایا جائے وہاں وہ ساری ضرورتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہیلا کب کیا جائے گا کہ کوئی دین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہو دین کا بہت بڑا فائدہ اس سے وابستہ ہو تو ایسی تمام صورتیں فخان تو ان صورتوں میں صرف ہیلا ہوگا اگر اتنا عام ہیلا ہو جائے جیسے کہ آج کل نکل گیا کہ صاحب کیا کرتے ہیں ایک صاحب نے تو مجھے عام کر بیان کیا کہ ہمارے سیٹ نے یہ کیا کہ آٹے کے ڈبے میں دو لاکھ روپے ڈالے اور اوپر سے آٹا ڈال دیا اور اپنے ملازم کو بھائی یہ تمہارا ڈبا بھی لے لو وہ جب باہر نکلا تو انہوں نے اپنا آدمی پیچھے بھیج دیا بھائی آٹے کی ضرورت ہے آٹا بیچو گے تو خود غریب آدمی آٹا ارے بھائی مجھے سب ضرورت یہ لو ایک ہزار روپئے لے لو یہ آٹا دے دو پانچ سے آٹا ایک ہزار کا جا رہا یہ تو بہت بہترین لو بھی. ہزار روپئے لے لو آٹا لے لو اب آٹا لیا نیچے سے نوٹ نکال لیے دل کی تسلی ہو گئی کہ دل کے بہلانے کو خالی یہ خیال اچھا لا ہو گیا اگر ہیلا اتنا عام ہو تو کسی غریب کا بھلا ہوگا بھلا ہوگا کسی غریب شیر صاحب اپنے ڈرائیور کو دیں گے یہ دو لاکھ رکھو قبول کر لیے لا واپس کرو اس بیچارے کو نوکری کرنی ہے تو واپس کرے گا نہیں تو نوکری چلی جائے گی تو, تو اس طرح ہیلا اتنا عام نہیں ہے اب کیا ہوگا کیا ضرورت ہے اس کو آن کر بیان کیجیے ہمارے یہاں تمام اس کے اس تناظر میں دیکھ کر مفتی اب فتوا دے گا کہ آیا اب لا جائز ہے یا نہیں اتنا عام نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگوں نے کر لیا اس سے بچا جاتا